السلام علیکم پخیرہ علی ہلو اینڈ ویلکم فائیو پشاور پیٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے پیغام میرا یقین کے ساتھ میں آپ کا میزبان نا برشد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارے وہ تمام سننے والے جو کہ ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں ہماری اسپیشلی جو ہماری جو یوتھ ہے ظاہر اس میں بہت سارے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو ظاہر صرف یوتھ سے ہی ریلیٹڈ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پہ بھی زور دیتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن کس طرح سے کس طرح سے وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے بروے کار لا سکتے ہیں ان حوالوں سے ہماری بات ہوتی ہے اور مختلف ٹاپکس کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں گیسٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ کو ہوسٹ بھی موجود میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں سائرہ ہمارے ساتھ موجود بتا دوں اگر آپ پشاور سے باہر یا پھر سیل فون سے کال کرنا چاہ رہے ہیں تو زیرو نائن ون ٹریپل ون ٹریپل او ون ون ہمارا ٹیلیفون نمبر اور फीडबैक uh, के लिए अगर आप प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो एड्रेस है वो मैं आपको बता दूँ डब्ल्यू और आप हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स अगर सुनना चाहें तो आप हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं हमारे आ, आ, जो ऑफिशियल पेज है जो फेसबुक का www.facebook.com डब्ल्यू डब्ल्यू فاؤنڈیشن اور اب گیسٹ کا میں تعارف کرانا چاہوں گا جہانگیر آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہے جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئی آر ڈپارٹمنٹر ہے سو جہانگیر کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ آ, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جہانگیر آ, وہ ہے ہمارے نوجوان اور جمہوری رویے <laughs> یہ ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے اور میں چاہوں گا کہ حوالے سے ہماری بات چیت رہے اور اگر آپ کال کر کے کوئی بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پر آپ کال کر کے بھی شامل ہو سکتے ہیں اچھا جہانگیر پروگرام کا آغاز کریں گے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم جمہوریت کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو جمہوریت کی تاریخ کیا ہے جمہوریت کی تاریخ پہ جانے سے پہلے پہلے جمہوریت کو سمجھنا چاہیے کہ واٹ از ڈیموکریسی ٹھیک ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم کا جس میں عام بندے کے لیے اپنی رائے اضا کرنے کی آزادی ہو صحیح. ایک تو یہ ہوئی جی. آ, دوسری یہ کہ اگر اس کو کوئی پالیسی یا کوئی چیز پسند نہ آئے تو اس کو کریٹیسائز کر سکے اینڈ تھرڈ یہ کہ جو آ, آ, جس کو اس نے ووٹ دیے یا کوئی ممبر ہے تو اس تک اس کی ایکسیز ہو دس از کال ڈیموکریسی ابراہم لنکن نے بہت اچھی ایک ڈیفینیشن دیموکریسی کی کہ ڈیموکریسی از اے گورمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل صحیح اگر ہم ڈیموکریسی کی ہسٹری پہ جائیں تو اس کی روٹس ہمیں یو ایس اے سے یوناٹیڈ سٹیٹس آف امیرکا جب یہ برٹش کی کالونی تھی اور وہاں کے لوگ ڈکٹیکٹرشپ کے خلاف اٹھے اور اس کو اوور تھرو کیا اور پھر سب نے مل کر سوچا کہ ہمیں ایک ایسی گورنمنٹ بنانی چاہیے کہ جس میں عام آدمی کی شمولیت ہو تو وہاں سے ڈیموکریسی کی کانسیپٹ آتی ہے مطلب بیلٹ پیپر کے ذریعے وہ لوگ اپنا اظہار شروع کر دیا پھر چلتے چلتے یہ ساری دنیا میں ابھی اور یہ الیکشن دیکھا ہوگا تو یہاں سے بالکل روٹس آپ نے بتایا لیکن جہانگیر ہمارے یہاں جمہوریت کو سمجھنا سب سے امپورٹینٹ چیز تو یہ ہے ہم ان اسپیشلی ان تمام نوجوانوں تک بھی اپنی آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر ہم جو ہیں بالکل بس ہم نے صرف جا کے پڑھنا ہے اپنے گھر آنا ہے پھر یا تو جاب کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے یا کسی بھی طرح سے اپنے گھر کو چلانا ہے اور جمہوریت کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اس سے کیا یا پھر اگر جمہوریت نہیں ہے تو ہمیں اس سے کیا تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ان تمام نوجوانوں تک اپنی آواز پہنچائیں کہ جمہوریت میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ کتنا مثبت ہو سکتا ہے Uh, اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھیں تو اباؤٹ سکسٹی پرسینٹ پاپولیشن ایئرس uh, تو اس کو ہم یوتھ کہہ سکتے ہیں ठीक. تو 60% پاپولیشن ایک بہت بڑی زور ہے مطلب بہت اسٹرانگ وائس ہے اگر یہ لوگ ڈیموکریسی میں حصہ نہیں لیں گے تو جمہوریت کیسے چلے گی اس हुँ. کے سمرات ہمیں کس طرح ملیں گے हुँ. تو جب یوتھ آئے گی ڈیموکریسی میں تو پھر اس کے سمراعت اور سب چیزیں واضح ہو جائیں گی ڈیموکریسی کی ثمرات حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے مثلاً ایجوکیشن ایجوکیشن میکس اے پرسن براڈ مائنڈیڈ اس میں ٹالرنس آ جاتی ہے وغیرہ اگر ہم دیکھیں ایجوکیٹڈ پیپل تو بہت ہے پاکستان میں لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پالیٹکس کی وہ بھی ہونی چاہیے ایجوکیشن بہت کم میں نے خود دیکھے ایز اسٹوڈینٹ ڈی کا کچھ وہ تو اگر ایک آدمی کے ساتھ پالیٹکس کی ایجوکیشن نہ ہو تو پھر وہ اپنے ممبر کو کس طرح سے سلیکٹ کریں گے مطلب کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو کہ اگر میں اس کو اس بننے کو ووٹ دوں گا تو آؤٹ کم اس کا کیا ہوگا تو ڈیموکریسی کے سمرت حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن پلس پالیٹکس کی ایجوکیشن مسٹ ہونی چاہیے ایک یوتھ کے ساتھ نہیں لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان تک جیسا میں نے کہا کہ ان کا مثبت کردار جو جس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے ہماری تو وہ ہمارے تمام جو نوجوان اس وقت جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں وہ اگر یہی کہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ صرف بس ایک لفظ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم کرنا تو بہت چاہتے ہیں لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا یا پھر جو ہے ہماری آواز نہیں پہنچتی یا وہاں وہاں پر تک پہنچنے نہیں دی جاتی لیکن آپ نے جو بات کی کہ جی پولیٹیکلی بھی ان کو نہیں بتایا جاتا یعنی ہم ایجوکیشن تو حاصل کرتے ہیں لیکن پولیٹکس کی ایجوکیشن ہاں بالکل نہیں ہے تو اس کے لیے کیسے وہ کیسے اویئر ہوں اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ بھی فلٹریشن پروسیس سے پاکستان گزر رہا ہے مطلب ابھی جمہوریہ پر فرسٹ ٹائم پاور ٹرانسفر ہو گئی دوسری ایک دومی... ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے اور ریسنٹلی ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ یوتھ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی پی ٹی آئی کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے اس میں بہت سارے یوتھ سامنے آ گئے تو آئی تھنک یوتھ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور اگر اپنے حق اپنا حق یہ لوگ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیموکریسی میں مسٹ پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا وہی ڈکٹیکٹرشپ اس میں پھر ان لوگوں کا آواز دبا دیا جاتا ہے مطلب آپ کا یہ ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جو مطلب ہماری ہسٹری سے ریلیٹیڈ ہو یعنی پالیٹکس سے ریلیٹیڈ ہو تاکہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ بھی سمجھ سکے یہ سب کچھ پالیٹکس وغیرہ یا جمہوریت وغیرہ سمجھ سکے اور ایسے آئی تھنک کچھ سبجیکٹس بھی ہیں جن پہ مطلب کچھ ایسے بتاتے ہیں گورنمنٹ کو اپنی سطح پہ مطلب کمپلسری سبجیکٹ ہر کس, ہر کس میں لائک آئی ایم اے آف انٹرنیشنل ریلیشن یہ تو پیورلی پالیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے لیکن اگر से uh, uh, اس کو کچھ پتہ نہیں پالیٹکس کا تو وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں یا پھر الیکشن میں ہی نہیں کرتے تو جب پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو اس کے سمرتھ کیسے حاصل کریں گے اور سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں آپ انجینئر بن رہے ہیں یا آپ اور کسی فیلڈ میں جا رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ بوجھ ہو تاکہ آنے والی جو جب الیکشن ہوتے ہیں اور جب جس قیادت کو آپ نے چننا ہوتا ہے تو آپ صحیح مانو میں ایک تو جمہوریت کو جانیں گے تو تبھی جو ہے اچھے لیڈر منتخب کر سکیں گے بالکل یہی ہوتا ہے کہ ہم اکثر کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں لائک ڈاکٹر ہو گیا انجینئرنگ ہو طرح کچھ ہوگا تو ہم اسی تک محدود رہتے ہیں مطلب اکثر ہم دیکھیں پوچھیں کسی سے تو جو ان فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو میتھس بالکل بھی نہیں آتی بالکل. تو وہی بات ہے کہ ہمیں ہر سبجیکٹ کو ٹچ کرنا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس سبجیکٹ میں کیا اس سبجیکٹ میں کیا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کوشچن ایسے آ جاتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے پوچھ لیتے ہیں یا پھر ہم جیسے یوتھ ہیں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ہمیں ان को भी ٹچ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مائنڈ میں ہو کہ یہ بھی کچھ ہے اور پالیٹکس بھی کچھ ہم ہی, ہم پاکستان के فیوچر है یوتھ اس چیزوں پہ بھی آ, میرے میں ہونا چاہیے ایکچولی یوتھ کو اپنے زور کا پتہ نہیں ہے اگر ہم ہسٹری میں جائے تو ایران ریوولوشن عرب سپرنگ یہ ساری یوتھ کی وجہ سے آئی ہے یوتھ نے سوشل میڈیا وغیرہ یوز کی تو سارے جو ڈکٹیٹرشپ تھرٹی فائیو فورٹی ایئر سے وہ چل رہے تھے وہ mm -hmm. ان لوگوں کو سپریس کیا تھا تو وہی یوتھ تھی کہ روڈز پہ آئے اور مطلب ساری دنیا کو اپنے ملکوں کا نقشہ ہی بدل دیا تو یوتھ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے بالکل پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اچھا جہانگیر تقریباً سات سال سے تقریباً سات سال سے ہمارے اب جو ہے جمہوری نظام جو ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور اس سے پہلے ہم نے مارشاء اللہ بھی دیکھا لیکن uh, ہماری نوجوان نسل نے کیا سیکھا اس جمہوریت سے آپ کیا سمجھتے ہیں uh... اتنے, مطلب پاکستان کا تو ابھی صرف سیون ایئرس ہوئے ہے اتنے اتنے شارٹ ٹائم میں ایک جمہوریت کے سمرت حاصل کرنا اٹس آلموسٹ امپاسبل کیونکہ ہماری ہسٹری سکسٹی سیون ایئرس کی ہے بیچ میں ڈکٹیٹر ڈکٹیٹرشپ وغیرہ آئے اور مطلب بہت سا گن چوڑا ہے اس کو صاف کرنا ہے اگر ہم ڈیموکریسی ہمارے لیے ایک کلاسک ایگزامپل امریکہ کی ہے مطلب بہت اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے لیکن ان لوگوں کی ہسٹری بھی بہت بڑی ہے تو پاکستان میں ڈیموکریسی اگر چلے گی تو پھر اس کے بعد میں اس کے سمرات ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈیموکریسی ایک اچھا مطلب فارم آف گورنمنٹ جیسے آپ نے بات کی کہ پچھلے جتنی بھی ہے گن چھوڑ کے گئے جو بھی ہے لیکن اس میں یوتھ کیسے اپنا رول ادا کرے گی یعنی یہ گن کیسے صاف ہوگا یوتھ سے ہماری جیسے ہم بات کرتے ہیں یوتھ سے ہی تو یہ کیسے گن صاف ہوگا ہماری یوتھ کیا ایسا کردار کرے گی کہ یہ سب کچھ صاف ہوگا اور کوئی نئی چیز آئے گی اور کوئی نیا چینج آئے گا مطلب ہماری یوتھ جو ہے نا اگر وہ ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کرے گی ایکچولی یوتھ جو ہے نا ایک چیز کرنے کے لیے پہلے آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے اگر آئیڈیا نہ ہونا تو پھر آپ نہیں کر سکتے اگر یوتھ میدان میں آئے گی اور وہ یہ سٹرگل کرے گی کہ ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے یہ کرپٹ سسٹم جو بھی ہے تو پھر اس طرح اگر میدان میں آئیں گے تو پھر ڈیموکریسی کے سمانت بھی حاصل ہوں گے اور پاکستان کا سسٹم بھی چینج ہوگا اگر نہیں آئیں گے وہی پرانی کنزرویٹو سوچ رکھیں گے کہ کی کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ وہ یہ وہ تو پھر یہ سسٹم وہی کا وہی رہے گا وہی کا وہی رہے گا اچھا جہانگیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کس حد تک سیاسی طور پر جو ہے باشور ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں اپنی پرسنل آبزرویشن میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ نوجوان ابھی آ کی طرف کیونکہ ان لوگوں کو نوجوان کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ہماری آواز نہیں پہنچی اگر ہم گھر میں بیٹھیں گے جس ٹی وی دیکھیں گے فلاں فلا نے یہ کیا وہ کیا اور اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا جی جو ریسنٹلی جو, جو اگزامپل ہم نے دیکھے ارب اسپرنگ وے وغیرہ تو اس سے بہت کچھ یوتھ نے سیکھا ہے کہ ہمارے وائس میں بہت پاور ہے تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں یونیورسٹی میں بھی پالیٹکس میں لوگ حصہ لے رہے ہے اور یہ بہت سائے سائن پاکستانی یوتھ کے لیے کہ ڈیموکریسی میں وہ حصہ لے رہے اور جو الیکشن ہوا اس میں ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ جی بالکل اور ہمارے لیسز کے لیے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں براہ راست ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارا نمبر ہے زیرو نائن ون ٹریپل ون ٹریپل او ون او ون اس کے علاوہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر جو ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ پیٹ ڈاٹ او آر کے اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ لائک like کر سکتے ہیں اس کر سکتے ہیں اس ریکارڈ پروگرام سن ہے بالکل جہانگیر ہماری نوجوان نسل جمہوریت کی حفاظت کس طرح کر سکتی ہے اور اس کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے آ, جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر یوتھ لیڈرس سامنے آئیں گے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اگر وہ سلیکٹ ہو جائیں گے تو ان لوگوں ایک تو یوتھ انرجیٹکسٹک ہوتے ان لوگوں کے پاس آئیڈیلزم بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب بہت کریٹیو آئیڈیاز ہوتی ہے اگر یہ گورنمنٹ uh, میں آئیں گے uh -huh. تو گورنمنٹ کو نیو نیو آئیڈیا ہے جہانگیر ہمارے یہاں یہ بھی ایک ہم سیاسی رویوں کی بات کر رہے ہیں ठेक. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ایک محفل میں آٹھ دس بندے بیٹھے ہوئے اگر وہ ایک رائے دیتے ہیں کہ جی کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں پھر ان کے اگینسٹ اگر دو تین بندے یا چار بندے جو مائنورٹی میں ہیں وہ اگر اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو کیا وہ میجورٹی والے مائنورٹی والوں کی رائے کو جو ہے وہ ان کا احترام کرتے ہیں جمہوری رویہ ہے نا کیونکہ آپ کو بھی حق ہے مجھے بھی حق ہے میں بھی اپنی رائے دے سکتا ہوں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے جمہوری رویے کیا ایسے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں ان کے ان کے جو بھی ان کی رائے ہو تو اگر میں پرسنلی آپ کو اپنی ایکسپیرئنس شیئر کروں لوگوں میں بالکل ٹالرنس پاکستان میں نہیں ہے ٹھیک یہ کیوں اس طرح ہے لیکن ٹالرنس اگر نہیں ہوگی تو جمہوریت اصل میں نام ہی ٹالورینس کا ہے بالکل تو اگر ہم مائنورٹیز کا احترام نہیں کریں گے جو کم ہے مطلب چھوٹے وہ ہے تو ہسٹ میں ہمیشہ ہی مائنورٹیز نے پھر میجورٹی کو نیچے کیا ہوا ہے اگر ہم آج اس کو इसके کریں گے ان لوگوں को آواز کو نہیں سنیں گے تو یہ پرابلم کریٹ کر سکتے اور یہ جمہوری عمل کے لیے خطرہ بھی ہے اگر ہم नहीं करेंगे اپلائی نہیں کریں گے को میں ہر کسی کو اپنے رائے کی किसी ہونی چاہیے ہر کسی کو جو بھی مطلب ڈیموکریسی از اے نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن تو اگر ہم اس میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگی یا के نہیں ہوگی دوسرے کے رائے کے لیے تو پھر یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوئی تو آپ چکے اسٹوڈینٹ بھی ہیں اس وقت پڑھ بھی رہے ہیں تو بہت سارے جو بہت سارے جو مانتے ہی نہیں سر ایسے ان باتوں کو یا پھر وہ بالکل ان کے دل میں کوئی احترام ہی نہیں ہوتا دوسرے کی رائے کا ایسے بہت سارے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا تو کیا ان کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے آپ کچھ ایسا کرتے ہیں یا کچھ کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے ٹھیک نہیں ہے ہاں اس کو جاتے کیا ہے کہ ان لوگوں کی گرومنگ ایسے علاقوں اور ایسے سسٹم میں ہوئی ہے हुँ. کہ اتنے آسانی سے اس کو کنونس... کنونس کرنا بہت... بہت ہی مشکل ہے لیکن میری جو بھی کمتی ہے مطلب ٹالرنس کے ساتھ اس کی وہ سب جو بھی ہو ہم سن لیتے ہیں لیکن اس کو آرگومینٹس کے ساتھ وہ کر لیتے آ, آ, آ, مطلب اچھا جیسے ہم نے جس حوالے سے بات کی ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہم نے پھر جمہوری ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری نوجوان نسل نے کیا سیکھا اس سے کہ وہ جو مارشل لا کا دور پھر یہ تو انہیں کیا فرق نظر آیا آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط وہ تو جانتے تو سبھی ہیں لیکن ایک بن جاتا ہے یہ نہیں ٹھیک وہ ٹھیک یا پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں تھا ماشاء اللہ کا مجھے تو ویسے تو میں نہیں ہوں کہ اس میں کس طرح سسٹم تھا اور نہ مشرف کے دور میں مجھے کچھ خاص انٹرسٹ تھا پالیٹکس میں لیکن لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ماشاء اللہ میں بالکل آواز دبائی جاتی ہے اگر اور ہماری یوتھ نے ہماری یوتھ جو بڑے انہوں نے بھی دیکھا کہ ماشاء میں ہماری آواز دبائی گئی تھی ڈیموکریسی میں ہم بول سکتے تو لوگ کافی خوش ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی سے لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں میں ڈیفیکٹس ہے اس میں لیکن ابھی میں نے کہا یہ فلٹریشن پروسیس گزر رہی ہماری ڈیموکریسی آفٹر ففٹی سکسٹی ایئرس ان شاء اللہ ان شاء اللہ وہ کہتا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی طاقت کو سمجھ سکے وہ اگر ایک مرتبہ کہتے ہیں کوئی بھی نوجوان یہ سمجھ لیں کہ ان کی طاقت ہے کیا تو سب کچھ سارا سسٹم جو ہے وہ ان شاء اللہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اور ان شاء اللہ ان شاء اللہ تو کہا جاتا ہے کہ اسٹرانگ پلر ہے یوتھ ہماری تو ظاہر بات ہے ابھی ان کو پتا چلے گا کہ ان کے پاکستان اسی اچھا اب جہانگیر ہمارے ہاں ہماری اسپیشلی نوجوان نسل میں یہ بھی ایک تھوڑی سی بات دیکھی گئی ہے کہ اگر جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے ٹھیک ہے نا ہم آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہم آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں جو کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا ہم بعض اوقات بہت نگیٹو سائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں ہماری یوت اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی جمہوری عمل کو یا ان رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے یا پھر نہ سمجھتے ہوئے وہ بہت سارے ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جی ظاہر ہے چونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں تو بھائی ہمیں تو اختیار ہے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس بارے میں میں چاہوں گا اگر تھوڑا سا بتایا دس از مائی پرسنل ایکسپیرئنس میں نے یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ پولیٹیکل پارٹی سے نا تو وہ کچھ عجیب سا شو کرتے مطلب بیک اپ پہ ہمارے لیڈر وہ کچھ بھی کر لیتے وہ کہتے کہ دس از ڈیموکریسی اور ہمارے پارٹی کی سپورٹ بیک پہ ہوتی ہے تو دس از ناٹ گڈ शेप को اصل uh, जो کو اصل جو شکل ہے اس کو سمجھنا چاہیے بالکل آپ جو بھی کہیں مطلب کر لے ہاں بالکل جہانگیر آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت میں کالر سے بات کروں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر ہیلو السلام علیکم میں بات کر رہا ہوں جی موزم کیسے آپ ٹھیک ہے شکر اللہ میں بہت ٹائم سے آپ کا پروگرام سن رہا تھا ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے تو ہر چیز کو نیگیٹو سائٹ پہ کیوں لے کر جا رہی ہے مطلب بہت ساری چیزوں کے پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یوتھ ہر کو ڈس ایڈوانٹیج ٹھیک ہے بالکل بالکل بہت شکریہ آپ کی کال کا جہانگیر ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ ہم نگیٹیوٹی کی طرف بھی بہت جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جی اس طرح سے کچھ ایسے ہوتے ہیں لیکن ایک اور بھی چیز ہے ابھی ابھی جو ایگزام ہو رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جو ہے اگر نقل بھی کر رہی ہے نقل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا پھر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہال سے باہر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ جو پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے بھئی ہم جمہوری ملک میں ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے تو اس کا وہ جو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس اور ان کے سوال کا بھی وہی مقصد تھا کہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف آخر جاتے کیوں کر جاتے ایسا سوچتی ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہماری uh, یوتھ کو uh, اس کی جو ثمرات ڈیموکریسی uh, کے थी. اس کا امپورٹنس نہیں پتا آئی ڈونٹ نو کہ انٹینشنلی کرتے یا نہیں کرتے لیکن لیک آف نالج ڈیموکریسی کے بارے میں ان کو ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے اگر اس کو پالیٹکس اور اس ڈیموکریسی کا صحیح طرح علم ہو کہ اس سے کیا فائدے ہوں گے انڈیویجلی اور سارے سٹیٹ کے لیے تو پھر آئی تھنک یہ نیگیٹیو سائڈ پہ نہیں جائیں گے اچھا ٹھیک ہے بالکل اور ظاہر ہے اگر نیگیٹو سائڈ کی طرف سوچیں بھی تو وہ آ, کم از کم ان کو خود آ, اے, یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے رویوں میں جو ہے اصل جمہوری رویہ جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے آ, آ, ہمارے تمام سننے والے جو اس وقت ہمارے پروگرام سن رہے ہیں پیٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے پروگرام میرا یقین اور اس پروگرام میں میں آپ کا میزبان نایاب ارشد اور میرے ساتھ کو آ, جو میزبان ہیں سائرہ وہ بھی موجود ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک آ, اور مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جہانگیر افریدی سے تو لیکن محمد صاحب ایگریکلچر یونیورسٹی آئی بی ایم ایس ڈپارٹمنٹ بی بی اے کر رہے ہیں تو ان سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور آ, ان کو وہ میں ویلکم بھی کہوں گا تھوڑا سا تاخیر سے ہوا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا میں ان سے بھی بات کروں گا زاہد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں محمد زاہد ہے ڈپارٹمنٹ بی بی اے ہیں انہینسنگ سوسائٹی کا ممبر ہوں ٹھیک تو آپ کا شکریہ ہمیں کے آپ کا شکریہ آپ نے جو ہے اپنے وقت سے وقت نکالا اچھا ہم بات کر رہے ہیں ہمارے نوجوان اور جمہوری رویے ابھی جہانگیر آبریدی سے بھی ہماری یہی بات چل رہی تھی اور ابھی اس وقت ہم جو ہے اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ ہم تھوڑا سا نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں کہ مطلب ہم بہت ساری چیزیں اس جمہوریت کی آڑ میں نگیٹو سائڈ پہ لے جاتے ہیں سو so اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ جمہوریت سے کیا سیکھ رہی ہیں کیا ہم ان کو وہ واقعی میں اصل جمہوریت کی طرف جا رہی ہے یا نہیں وہ صرف نگیٹیوٹی کا ہی سوچتی ہیں مطلب کچھ ایسے جو ہوتے ہیں دراصل جمہوریت کے جو نظام ہے جو جی. چل رہے ہیں اس کے بارے میں ہم میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگ جنریشن نیو جنریشن ہے یہ تو بالکل جمہوریت نظام میں ہے لیکن اصل میں یہ نگیٹیو سائٹ پہ جا رہے ہیں سب وہ نیشنلزم وہ فور پرستی یہ چیزیں وہ جمہوریت کا اصلی معنی جو ہے جمہوریت کا اصلی میننگ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لے رہے ہیں کوئی بھی اسی پازیٹیو سائڈ پہ نہیں جا رہے سب نگیٹو لے رہے ہیں ہماری فار ایگزامپل یونیورسٹیز جو ہیں کالجز جو ہیں سب جگہ پہ یہی بس ایک بات چل رہی ہے کہ وہ نیشنلزم ہے قوم پرستی हुँ। ہے हुँ। یہ हुँ। ہے وہ ہے اور وہ جو جمہوری نظام ہے اصل نظام ہے قائم نظام ہے اس پہ کوئی بھی نہیں چل رہا ہے تو نگیٹو سائٹ پہ جا رہے ہیں اور اس عرصے سے ہم کہتے ہیں کہ ینگ جنریشن اور نیا نسل جو ہے یہ سب اڑنے چاہیے ان کو اور ان پہ ان سب کو پازیٹو سائٹ پہ جانا چاہیے اچھا ظاہر صاحب یہ بتائیں ہماری نوجوان نسل جمہوریت کی حفاظت کس طرح کر سکتی ہے اور اس کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے نوجوان جو ہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جہانگیر سے بھی بات کر رہا تھا اور ہمارے پروگرام کا بھی یہ مقصد ہے ہمیں اپنے نوجوانوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب نوجوان ہی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بتائیں ابھی تک جو بھی ہوا ہے جو ہو رہا ہے وہ ایک نوجوان نوجوانوں کا نظریہ ہے جی سب نوجوان کر رہے ہیں دیکھیں ہم یونیورسٹی میں جائیں کالجز میں جائیں ہمارے لیکچرر جو ہیں سب یہ اس نظام میں جو ہے سب جی کچھ جو کر رہے ہیں پازیٹیو ریزلٹ جب آ رہے ہیں تو سب نوجوانوں کا ہیں تو نوجوان کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ تو اس علاوہ سے علاوہ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ سب کچھ کرنا چاہیے اور نوجوان جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نظام یہ جمہوری نظام جو ہے یہ بالکل پازیٹیو سائڈ پہ لے لے جا سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایجوکیشن کے ذریعے پازیٹیو اینڈ رسپانسیس فیڈ بیکس سکتے ہیں جب ہم کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پازیٹو فیڈ بیکس پازیٹو امپلیمنٹیشن چاہیے تو اگر ہم اس ذریعے سے آگے جائیں تو سب کو چینج ہو سکتا ہے اور یہ نوجوان نسل بھی آگے جا سکتا ہے نوجوان نسل بھی آگے جا سکتی ہے اور ہمارا پروگرام اس حوالے سے آپ بتائیں تو ہم سننے والوں کو کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہمارا فیڈ بیک بالکل میں بتاؤں گی ہماری جو لسٹرس ہیں وہ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ٹاپک کے علاوہ ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹ جو موجود ہیں ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں جو ہے زیرو نائن ون ٹریپل ون ٹریپل او ون نو ون یعنی سفر نو ایک ایک سفر صفر ایک صفر ایک اور اس کے علاوہ ہمارے جو پروگرام فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر جو ہے ڈبلو اور ہمارا جو فیس بک ایڈریس ہے اس کو بھی آپ اس پہ بھی آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ریکارڈ پروگرامز سن سکتے ہیں اپنی آراز سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک ایڈریس ہے سلیش وائی ڈی ایس سی ڈاٹ پیٹ فاؤنڈیشن ان پہ آپ ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں زائد میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں دی جاتی ہے ہماری عوام کو یا ہماری یوتھ کو دی جاتی ہے جیسے بات کی جیسے فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا اس کے علاوہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا بھی ہمارے یہاں ایک ایکٹ آیا ہے لیکن ہماری جو یوتھ ہے ابھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا تو آپ کچھ کہنا چاہیں کہ تک یہ بات پہنچے کہ یہ کتنی اہم اور اگر ہمارے कुछ گورنمنٹ है तो کیا ہے بالکل جی ابھی تک جو بھی گورنمنٹ نے کیا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ تو لینا چاہیے اینڈ بیسیکلی فیڈ بیکس اینڈ جو بھی ابھی تک ہوا ہے گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو ہم اگر لے لیں امپلیمنٹ کریں اور صحیح طریقے سے ہم آگے جائیں تو بہت چینجز آ سکتے ہیں نوجوان نوجوان لوگ جو ہیں یہ بہت آگے جا سکتے ہیں سب لوگ اگر پازیٹیو سائڈ پہ لے لیں پازیٹیو امپلیمنٹیشن ہو جائے ہم آگے جائیں اور جو ہم ہمارے لیے گورنمنٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے ذریعے بلکل. ہم آگے جائیں ان رولس ریگولیشنس کو فالو کریں بلکل. صحیح معنی پہ کالج پہ ہو یونیورسٹی پہ ہو جس جگہ پہ ہوں درست نظام سے جائیں تو دی سب دی کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا بالکل جہانگیر جیسے ابھی زائد سے بات ہوئی اور آپ سے بات ہو رہی ہے میں ہماری نوجوان نسل کو جمہوریت میں جس طرح سے آزادانہ طور پر ہمیں بات کرنے کا پورا پورا حق ہے تمام چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں سب کو ہے لیکن نوجوان جیسے کہ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں بہت حد تک تو ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس جمہوریت کے باوجود جو ہے ہماری آواز ہم کیوں آواز اٹھائیں کیونکہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمیں مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر وہ اکثر ہم پشتوں کہتے ہیں بڑا ذمہ پکی سکار دے न, न, تو یہ چیز یہ رویہ کیسے چینج ہوگا کس طرح سے ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ آپ نے ہی کرنا ہے آپ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ ساری چیزیں اتنا آسان نہیں ہوں گی جس طرح میں نے کہا کہ ڈیموکریسی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے جو ممبر سلیکٹ ہوتے ہیں اس میں بہ, بہت فالٹس ان لوگوں میں ہوتے ہیں ان لوگوں नहीं. کی وجہ, وہ جیسے ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں تو ڈیموکریسی کی اصل ش, شکل امپلیمنٹ کرنی कर, چاہیے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو नहीं. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ہر کسی کو اپنا حق ملے گا تو پھر نوجوان آ, مطلب اس سے وہ نہیں ہوں گے نالا ہوں گے کہ ڈیموکریسی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا یہ وہ اور اگر یہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے خود नहीं. تو پھر اس, ان, لوگوں تو, ان لوگوں کو تو گلا ہی نہیں کرنا چاہیے پارٹیسپیشن از مسٹ جب سمجھیں گے نہیں جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے بالکل. تو کیسے پتا چلے گا کا بہت کم وقت رہ گیا ہے جنگیر آفریدی ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ, اس وقت میں موجود ہیں فیمل کو بھی کیونکہ زائر, ہماری نوجوان نسل میں, آ, میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ہماری جتنی بھی فیمیل یوتھ ہے کیا وہ ان میں وہ جمہوری رویہ ہے آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں well, اس بارے میں, بالکل حق ہیں اور وہ جمہوری نظام کے بارے میں ڈیموکریسی کے بارے میں فیمل میں بھی ہے اور میلز میں بھی ہے تو یہ سسٹم بالکل فیمل کو بھی آگے لے جانا چاہیے اور فیمل اس نظام سے بالکل واقف ہیں اور بہت کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب شانہ, بشانہ, چل رہے ہیں ہمارے شانہ بشانہ, بشانہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بزنسز میں بھی اور لوکل جو لائف ہے اس ہمیں uh, ساتھ دے رہے hmm. ہیں آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس ان لوگوں کے بغیر فیمل کے بغیر ہمارے لائف پوسیبل بھی نہیں فیمیلز کو اگر اپنے رائٹس چاہیے تو اس کو ڈیموکریسی میں مسٹ پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کی 52% آبادی فیمیلز کی ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے کنٹری میں فیمیلز پہ سوسائٹل ریلیجیس پریشر فیملی پریشرز ہوتے ہیں لیکن فیمل کو ڈیموکریسی کے سمراط کے بارے میں آگاہی مسٹ ہونی چاہیے اور اس کے ہے ہاں ایجوکیشن تو بیک بون ہے ڈیموکریسی کے لیے تو میں یہ مشورہ دوں گا سب فیمل کو پاکستان کے وہ آئے ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس طرح ان کو ان کا حق ملے گا بالکل آج پروگرام کے ٹائم جی اب ختم ہو رہا ہے اور بہت شکریہ جہانگیر فریدی آیا ڈپارٹمنٹ شاور یونیورسٹی زائد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایگریلر uh, یونیورسٹی سے آپ uh, آئے uh, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ختم ہو رہا ہے uh, cool. uh, آپ, آپ, آپ ہمارے ساتھ رہیں پیٹ uh, فاؤنڈیشن کی جانب سے میرے یقین کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے لیکن صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جیسے ابھی خواتین کے حوالے سے بات ہوئی تو خواتین بھی uh, اگر اپنا کردار uh, مثبت انداز میں اگر وہ نبھائے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ مسٹ ہے تو اپنے بچیوں کو لازمی کی طرف لے کر ہیں, ان کو سکول میں ایڈمیشن کروائے تاکہ وہ کل کو بڑے ہو کر وہ سمجھ سکیں کہ اصل میں جمہوریت ہے کیا سو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ان اب باقی کے جو مختلف اس طرح کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں فیس بک کی آئی ڈی ڈبلو ڈبلو فیڈ بیک کے لیے ڈبلو ڈبلو الفا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے صرف احساس کی ضرورت ہے انشاءاللہ نیکس میں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ